وخير بمحمد اللہ من من همزه ونقه ونقه بسم اللہ الرحمن الرحيم.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 آج قرآن کلاس نمبر 99 نائن میں تیرہ اپریل دو ہزار تیرہ کو ہفتے کے دن ان شاء اللہ تعالی ہم عقید حاضر و نازر کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے جو کہ صوفیا کے یہاں صنافی شیخ کا عقیدہ بھی آیا خصوصاً ہمارے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہوں میں سے پہلے نمبر پر بریلوی مقد فکر اور دوسرے نمبر پر دیوبان ان کے اندر یہ عقیدہ پھر راسخ ہوا اس کا انشاءاللہ اللہ کریں گے پچھلے دو مسلسل لیکچر سورت النام کی آیت نمبر پچاس کے کانٹیکس میں ہوئے ہیں جو مسل نمبر سکس اے اور سکس بی کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تحت اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ دو لیکچر جو تھے ان میں پہلا لیکچر تھا مسل نمبر سکس اے عقید علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جو کہ اٹھاسی منٹ کی گفتگو تھی اور اس کے بعد دوسرا لیکچر تھا مسئلہ نمبر سکس بھی الہام کشف اور خوابوں کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ وہ ایک آٹھ منٹ کی گفتگو ام جز کے ساتھ ایک اور کمپلیمنٹری ٹاپک ایک جڑا ہوا مضمون ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو یہیں پر ایڈریس کر لیا جائے تاکہ اس حوالے پر کوئی تشنگی باقی نہ رہے اور وہ ٹاپک ہے عقیدہ حاضر و ناظر جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں اس نام سے جانا جاتا ہے ویسے پوری دنیا کے اندر صوفیاء کا یہ عقیدہ سینکڑوں سالوں سے موجود ہے یہ صرف پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر ایون سوڈان کے اندر الجزائر کے اندر فلسطین کے اندر کویت کے اندر عرب ملکوں کے اندر بھی یہ عقیدہ صوفیہ کے یہاں پایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بارے میں بھی اور اپنے بزرگوں اور پیروں کے بارے میں بھی آپ سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے میں نے اس ٹاپک پہ 25 منٹ کی گفتگو کی تھی جو مسئلہ نمبر 7 کے نام سے اہل سنت پاؤ ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے لیکن اس دفعہ میں نے کیجول گفتگو کی تھی آج میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل ایڈریس کروں گا پھر ہماری جو پرانی گفتگو ہے اس کو ہم آج والی گفتگو سے ریپلیس کروا دیں گے اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ جو لیکچرز دوبارہ سے ریکارڈ ہو رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کوئی موقف اپنا چینج کر لیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں اس دوران فیڈ بیک کے طور پر ملی ہیں ان کو ایڈریس کر دیا جائے تو ہماری آج کی گفتگو مسئلہ نمبر سات کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق سرکہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس لیکچر کے شروع میں بھی میں پھر وہی گزارش کر دوں کہ آج کی گفتگو بھی بڑی محنت کے ساتھ کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کا میٹیریل تیار کیا گیا ہے اور یہ انشاءاللہ شاء اللہ جی بصیرت اپنے اعتبار سے ایک منفرد گفتگو ہوگی میں خود بھی اکتیس سال تک چونکہ بریلوی رہا اور اس کے بعد دو آٹھ میں جو بم مت میں فکر کے ساتھ بھی کچھ وقت گزرا اس کے بعد اہل حدیث کے ساتھ بھی اور پھر اہل تشیعوں کے ساتھ بھی اب بھی سب کی باتیں سنتا ہوں اور جو حق بات کسی کی ہوتی ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر غلطی نظر آتی ہے اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور بھائیو میں پھر وہی اعلان کروں کہ میری روٹی چونکہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے ان میں بغیر کسی بھی شخصیت اور مت فکر کے خوف کے حق بار امر تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ان شاء اللہ تعالی میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تقبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے اور میرے ہاتھ میں دعا کریں بلکہ تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے پہلے ایمان و عاقیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا رہا. آج کے لیکچرز میں جتنی آیات آنی تھی تقریباً بارہ کے قریب آیات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے الگ سے آپ کو ایک کراس ریفرنس کے طور پر پیپر مل چکا ہے اس پہ وہ بارہ کی بارہ آیات اسی انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ درج ہیں جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو صرف کریٹیکل احادیث کے میں انٹرنیشنل نمبر بتا دوں گا علماء ہرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جس کے مطابق عربی نسخے جو ہیں احادیث کی کتابوں کے چھپتے ہیں اور ہمارے اس ملک پاکستان نبی دار السلام پبلیکیشن اسی کے مطابق کتابیں چھاپتا ہے ٹائم بچانے کے لیے باقی احادیث کے صرف ریفرنس بتاؤں گا کہ یہ کس کتاب سے ہے بخاری سے ہے مسلم سے ہے نمبرز نہیں بتاؤں گا پھر بھی اگر کسی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر نائنٹی فائیو ایٹ دا ریٹ آف یاہو ڈاٹ کام اور یہ میں جو اپنا ای میل بار بار بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بدبخت لوگوں نے میرے ویڈیوز کے اوپر ڈبنگ کر کے اور دوسروں کی آوازیں بھر کے تو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں صرف بدنام کرنے کے لیے لیکن الحمدللہ للہ ہر بات چھپی نہیں رہتی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ میری آواز ہے بھی ہے یا نہیں اور گفتگو کے عنوان سے بھی پتہ چل جاتا ہے آج کے لیکچر میں کل تین اہم علمی پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا لیکچر میں انٹرسٹ کے لیے میں شروع میں ہی بتا دیتا ہوں پہلا علمی پوائنٹ ہوگا عقیدہ حاضر و نادر کی ڈیفینیشن سے متعلق کہ عقیدہ حاضر و ناظر ہے کیا اور اسی میں میں ساتھ پھر وہ ٹروتھ بھی ریویل کروں گا کہ اس عقیدے کا بانی کون ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے سب کانٹینٹ کے में میں کون سا شخص ہے جس نے پہلی دفعہ امت کو اس جگہ پر چلایا اور معذرت کے ساتھ وہ اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور فلطی یعنی اہل حدیث کے مشترکہ بزرگ ہیں میں ان شاء اللہ ان کا نام بعد میں بتاؤں گا دوسرے پوائنٹ پہ قرآن پاک کی آیات اور جن سے ڈائریکٹلی عقیدہ حاضر و ناظر لوگوں نے ڈیڈکٹ کیا ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور تیسرے پوائنٹ پہ پھر انشاء تعالی وہ آیات اور احادیث جس سے ان ڈائریکٹلی رزلٹ نکالا گیا عقیدہ حاضر و ناظر سے متعلق ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اسی میں لیکچر کنکلوڈ بھی ہوگا اور یہاں یہ بات یاد رکھیے یہ جو عقیدہ حاضر و ناظر ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے اندر آ چکا ہے صوفیاء کے زیر اثر اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفیوں کے بھی کچھ بزرگ اس عقیدے کو رکھتے تھے لیکن الحمدللہ آج کے جو اہل حدیث ہیں ان کے علماء کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وہ پرانے بزرگوں کو غلط نہیں کہتے وبانگ دول جو کہنا چاہیے تو اللہ کا نام لے کر آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں تین علمی پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک دفعہ روشی پڑھ لیجیے اللہ مسلام محمد وعلی محمد کماسالیٰ ابربرد مجیب اللہ مدارک محمد انک حمید علی محمد, محمد کم اب مجید پوائنٹ نمبر ون حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا بانی کون ہے تو بھائیو عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق حاضر لفظ جو ہے عربی میں حاضر یہ دعا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے موجود اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حاضر اور اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے عربی زبان میں وہ ہے غائب جو موجود نہ ہو تو دوسرا لفظ ہے نازر ناظر کہتے ہیں عربی زبان میں دیکھنے والے کو اردو میں بھی ہم نظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں مشاہدہ کرنے والا حاضر و ناظر کا عقیدہ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس نام سے موجود نہیں ہے یہ خالص صوفیاء کی اصطلاح ہے اور صوفیاء کا ماننا یہ ہے کہ امام کائرات سید الین والآخرین شفیع الم نبین رحمت العالمین سعید و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی قیامت تک کے لیے پوری امت کے حالات سے واقف ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اگرچہ مدینہ شریف کی قبر میں ہے لیکن روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر موجود ہیں اور اس میں یہاں تک ان کا عقیدہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام امتوں پر بھی حاضر و ناظر ہیں تمام حالات کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں اپنی پیدائش سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفاق کے بعد اور یہ عقیدہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے نہیں رکھا بلکہ اپنے بزرگان نے دین اور پیروں اور مشاعد کے بارے میں بھی یتی رکھا وہ میں آگے بتا دوں گا اور یہ اتنا بڑا دعویٰ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے بھی امتوں پر حاضر و ناظر تھے یہ موریتانیہ کے اندر ایک صوفی گزرے ہیں آج سے دو سو سال پہلے احمد بن محمد ساوی مالکی ان کی تفسیر ہے ساوی یہ فوت ہوئے بارہ سو تیئیس ہجری میں آج سے تقریبا دو سو سال پہلے صورت القصص کی آیت نمبر چوالیس تا چھیالیس کی تفسیر کے دوران انہوں نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں پر بھی حاضر و ناظر تھے اور کیا مت حاضر و الناظر تھے اس عقیدے پر ان کے جو کتاب و سننے سے دلائل ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے پوائنٹس میں ڈسکس کریں گے اب اس کڑوی بات کی طرف آئیں کہ اس عقیدے کا بانی کون ہے تو بھائیو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ انڈیا پاکستان کے اندر یعنی بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کے بھی چند بڑے علماء سب اہل حدیث نے چند بڑے علماء اس شخصیت کو بہت عزت اور احترام کہتے ہیں اور اپنی کتابوں میں رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کی احادیث کے لیے بڑی خدمات ہیں اور وہ پرسنالٹی ہیں شاہ عبدالحق محدث دےلوی المتوا دس سو باون گیجری آج سے تقریباً چار سو سال پہلے یہ گزرے ہیں جن کو خصوصاً بریلوی اور جوبندی بندی فکر کے علماء خواہ احمد رضا بریلوی صاحب ہوں یا رشید احمد گنگوئی صاحب ہوں یا قاسم نانوتوی صاحب ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب ہوں یا مفتی احمد یاساں نعمی صاحب ہوں محقق علل اطلاع ان کو کہتے ہیں اور پاکستان میں اہل حدیث مکبہ فکر میں سے ایک بڑے عالم کہ جو چند بڑے علماء کے استاد ہیں ان میں سے ایک وہ شخصیت جو سعودی عرب میں بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے اور ان کے بھائی یہاں پر مناظرے کرتے ہیں ان کے مشترکہ استاد عبداللہ اللہ پوری صاحب جو فوت ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اور خطبات میں عبد الحق مہدی کو بڑے تاریخی کلمات کے ساتھ اور رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے لیکن یہ انصاف کی بات ہے کہ یہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ذاتی ہے لیکن ظلم یہ ہے کہ جو لوگ احمد رضا بریلوی صاحب کو یا رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی صاحب کو اپنے لیکچرز کے اندر غلط ثابت کرتے ہیں وہاں ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عبداللہ بھاول پوری صاحب بھی عبداللہ مہد سے دل وی کو رحمت اللہ علیہ کہتے رہے ہیں ان کا رد بھی کرنا چاہیے یہی انصاف کا تازہ ہے ورنہ یہ دو اگلی پالیسی ہے تو بھائیو عبدالح محدث بھی جو ہے ان کی ایک مشہور کتاب ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے مزار جل نبو اردو زبان میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے عام مل جاتی ہے اس کی جلد ایک صفحہ ایک سو پینتیس اور پانچویں چیپٹر میں جس کا نام ہے ذکر فضائل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں انہوں نے کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر یہ عقیدہ امت کے اندر انجیکٹ کر دیا ٹوٹی پھوٹی فارم میں سفیا کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا لیکن اس کو لیگلائز کیا جس بندے نے وہ عبدالحد سے دل بھی تو یہ مدار جو نبوا کا میں نے حوالہ دے دیا اس میں عبداللہ محد سے دل بھی صاحب کیا لکھتے ہیں یہ وہی بعض بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں اسی طرح شروع کیا بعض عارفین فرماتے ہیں کہ نماز میں ائہ نبی کا خطاب کس لیے ہے کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ موجودات اور ممکنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے و یہ اکثر کہتے ہیں جو بریلویوں کا عقیدہ ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرے ذرے میں موجود ہے یہ بریلویوں کا خالی عقیدہ نہیں ہے بریلوی دیوبندی اور چند اہل حدیثوں کے بزرگ شاہ عبدالحق محدث محبت سے دلوی سو باون ہجری یہ ان کا عقیدہ ہے یہ ائو اور کے عقیدے کو جو انہوں نے توڑ موڑ کر پیش کیا اور آدھی حدیث پیش کی بخاری اور مسلم کی وہ میں بعد میں ڈریس کرتا ہوں فی اس کو سنتے جائیں اس لیے نمازوں کی ذات میں بھی موجود اور حاضر ہیں لہذا نمازی اس معنی سے آگاہ رہے اور اس شہود سے غافل نہ ہو تاکہ قرب کے نور اور مارفت کے اسرار سے کامیاب ہو جائے یہ انہوں نے عقیدہ دیا یہی عقیدہ پھر دیوبند کے رشید احمد گنگوئی صاحب اور احمد ابریلوی صاحب اور مفتی احمد یاسان نعیمی صاحب نے جال حق میں نقل کیا اور یہ رشید احمد گنگوئی صاحب وہ ہیں جن کو فضائل امال والے شیخ ذکر صاحب قطب ال لکھتے ہیں اپنی فضائل امال کے اندر اور قطب الارشاد اور غوث وقت تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ ظلم تو یہ ہے کہ جب ان عقائد کا رد کیا جاتا ہے تو پھر ان صوفیات جو کہ اگلے لوگ گزر چکے جنہوں نے ان عقیدوں کو امت میں انجیکٹ کیا ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے امام سیوتی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 911 سو گیارہ انچری ان کی ایک کتاب شروع سدور احمد بریلوی صاحب اور جو بر مقبہ فکر کے علماء کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک پڑھے میں رکھ دی جائے اس سے زیادہ گمراہیاں اس شروع صدور کے اندر موجود ہیں اتنی اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کے پانچ پانچ سو چھ چھ سو سال کے بعد کے واقعات لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت جنارہ پڑھنے کے لیے انتوں کا آتے تھے اور ان کو سارے امام سیوتی کہہ رہے ہیں لیکن الحمدللہ میں حق وہ آدمی ہوں میں سب کو ایک ہی پڑھنے میں رکھتا ہوں تو میں آج اپنا مقدمہ بریلوی ویوبندی اور اہل حدیث عوام کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں علما رہی کہ خود فیصلہ کریں کہ جن لوگوں کے یہ عقیدے ہوں ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے یا ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے ہاں لانت اللہ علیہ نہ کہیں نہ ان کو کافر کہیں لیکن کم از کم رحمت اللہ علیہ تو کہنا چھوڑ دیں تو ان بزرگوں کے ذرا حوالے بھی ملاحظہ فرمائیے پہلا حوالہ دیوبند مکرہ فکر کے سب سے بڑے بزرگ رشید احمد گنگوہی المتوفا تیرہ سو تیئیس ہجری یعنی تقریباً آٹھ سے سو سال پہلے پہ ہوئے ان کی کتاب ہے امداد السلوک اس کے صفحہ نمبر دس پر لکھتے ہیں فنا فی شیخ کا عقیدہ کہ پیر کے اندر فنا ہو جانا چاہیے انسان کو یہ عقیدہ اپنے مریدین کو وہ سمجھا رہے ہیں ظاہر ان کو سمجھائیں گے تو تبھی ان کو بھی معاملہ لوگ کریں گے ویسا وہ کہتے ہیں مرید یہ یقین رکھے کہ شیخ کی روح ایک جگہ میں محدود نہیں ہے مرید دور ہو یا کہ نزدیک اگرچہ پیر کے جسم سے دور ہے لیکن روحانیت سے دور نہیں مرید کو چاہیے کہ ہر وقت پیر کا تصور رکھے اور دلی تعلق ظاہر بھی ہو دل میں شیخ کو حاضر کر کے دل میں اپنے پیر سے مدد مانگے اللہ کے حکم سے روح پیر اس پر التا کر دے گی اللہ کو بیچ میں ڈال دیا کہ اللہ کے حکم سے پیر کی روح التا کر دے گی انہ ہی و انا اللہ اس پہ میں وہی آیت پڑھوں گا سورہ الزمر کی آیت نمبر بتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم کبر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی باتیں باندھتا ہے اللہ کا حکم پیغمبروں کی طرف آتا ہے اب اس میں امپلائڈ ہے شاید یہ اپنے بزرگوں کو پیغمبروں کا درجہ ہی دیتے ہیں تبھی ہی تو کسی بزرگ نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اللّہ چشتی رسول اللہ اور کسی نے پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ولی عب اللہ انتخاب تو بھائیو یہ علم لدنی کے اوپر آج میں ایڈریس نہیں کروں گا اس پہ میری تقریباً بیاسی منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر پچپن اے کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر علم لدنی کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ اب احمد رضا بریلوی صاحب المتبفا تیرہ سو چالیس ہجری یہ بھی تقریباً سو سال پہلے انیس سو اکیس میں فوت ہوئے وہ آپ کو پتا ہے کھلے ڈلے انسان تھے اور کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے آؤٹ اسپوکن تھے جس طرح میں بھی آؤٹ سپوکن ہوں تو انہوں نے مزید کھول کے بتایا کہ پنافی شیخ کا کی گیتا کیا ہونا چاہیے اس سے آپ کو مزید بھول جائے گا ان کے ملکزار, ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے مصطفی رضا خان نوری صاحب جن کو مفتی اعظم انڈیا بھی کہا جاتا تھا انیس سو اکاسی میں خوت ہوئے جن کی وہ مشہور نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا یہ ان کے بیٹے تھے انہوں نے اپنے والد کے ملفوظات خود جمع کیے ہیں لہذا وہ جو ایک تھوک کے حساب سے حسن زن ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ جی پرانے بزرگوں کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں یہ ان کے عقیدے نہیں ہو سکتے تو اس حجن زن کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ حجن زن اتنا بھی سیدھا نہیں ہے اپنے بیٹے نے ملفوظات جمع کیے ہمارے جیلم شہر سے بھی بک آرنر نے چھاپے ہیں اس کا پیج نمبر ہے ایک سو باون اور حصہ ہے دوسرا اور یہ ملفزات اعلی حضرت ڈاٹ نیٹ ایک ویب سائٹ ہے بریلی کی خود ان کی اپنی جو لڑی آگے چل رہی ہے ان کی اپنی ویب سائٹ اس پہ بھی اس کی سافٹ کاپیز رکھی ہوئی ہیں کوئی چینج نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا فنافی شیخ کے مرتبے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ شیخ کا تصور کیسے کیا جائے گا تو فرماتے ہیں کہ شا یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور میرے کلب کو اور اپنے کلب کو اس کے کلب کے نیچے تصور کر کے سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ انوارات چھلک کر میرے شیخ کے کل پر اور وہاں سے میرے دل پر آ رہے ہیں یہ ساری فریٹیکل باتیں آپ دیکھ لیں پھر کچھ عرصہ ارسابات یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر یعنی زرخوں میں اور پتھروں میں ستہ کے دیواروں پر بھی شیخ کی صورت نظر آئے گی وہ کہتے ہیں ہر جگہ آپ کو شیخ پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہیں ہوگی بولے آپ پھر ہر حال ہاں میں اپنے ساتھ ہی پاؤ گے پھر انہوں نے مزید تسلی دلوانے کے لیے ایک واقعہ بھی ساتھ بیان کیا کہ میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں کہ فنافی شہر کا سیدا کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سید عبد العزیز دبا یہ وہ صوفی ہیں جو دیوبند اور بریلیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں ان کے ایک مرید تھے سیدی احمد ان کی دو بیویاں تھیں اب مجھے شرم آ رہی ہے واقعہ بھی بیان کرتے تو اپنے مریض سے کہ تم نے رات کو ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی کے ساتھ کیوں ہم بستری کی ایسے مت کیا کرو عرض کیا حضور وہ تو سو رہی تھی فرمایا نہیں سوتی نہ تھی جاگ رہی تھی حضور نے پتہ نہیں کیڑا کیمرہ فٹ کیتے تھی عرض کیا حضور آپ کو کیسے علم ہوا فرمایا وہاں پر ساتھ ایک پلنگ رکھا ہوا تھا یعنی وہ جو بیوی جاگ رہی تھی اس کے ساتھ کوئی پلنگ تھا اس نے کہا ہاں فرمایا میں نے وہیں تو پوری رات گزاری ہے روحانی طور پر شیخ مریض کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے اور یہ احساس رکھو کہ پیر کبھی اپنے مریض سے جدا نہیں ہوتا وہ لیا راج رون اس میں صورت میں البقرہ کی واحد نمبر ایک سو پینسٹھ پروں گا من سبئی انداز کے لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور ہتھیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت ان کو اپنے رب کے ساتھ رکھنی چاہیے وینا اشد لِلَّهُ اور ایمان والے شدید ترین محبت اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہیں اب یہ دیکھنے دیواروں پر درختوں پر نماز میں بھی پیر کی صورت نظر آئے گی یہ اتنا پیشہ کا عقیدہ انہوں نے امت کو بتایا بولے آبی تعالیٰ اب کتنے لوگ سوچیں گے جی اتنے بڑے بڑے, بڑے بزرگ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے ان کو بچانا ہے تو پاگل ہی ڈکلیئر کریں کوئی پاگل ہی ایسی بات کر سکتا ہے اگر انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے پھر وہ پاگل نہیں تھے پھر کچھ اور ہی تھے تو اس پر میں نے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی کے نام سے ایک گفتگو کی ہے تقریبا سوا دو گھنٹے کی انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبادتوں کا تحقیق کی جائے گا یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حاضر و ناظر کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے حاضر اردو زبان میں ذرا مایوب بھی ہے حاضر تو ہمیشہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو اللہ کے لیے بھی ہم یہ لفظ نہ استعمال کریں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے عربی زبان میں ٹھیک ہے حاضر موجود تو کہتے ہیں لیکن یہ اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے اس کے اندر بد عقیدگی کی بو آتی ہے اس کے پہلے میں ایک لفظ ہے عالم و نازر یہ لفظ استعمال کیا کریں اب جس کسی کو سنیں نا کہ اللہ حاضر و نازر ہے اس کو کہنے یہ لفظ غلط استعمال کر رہے کرو عالم و نازر علم والا اور دیکھنے والا حاضر کا لفظ استعمال کریں گے تو اس میں پھر وہ بدعقیدگی کی بو آتی ہے جو ہماس کا عقیدہ ہے پینتھیزم کا عقیدہ صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ آیا اللہ تعالی یونیورس کے کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے ماض اللہ سسر اللہ تو پھر اس کے بعد وہ خالق اور مغلو کا فرق تو ختم کر دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے پھر خالق اور مغلوق کا فرق تو ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرص پر مستبی ہے اور وہاں ہوتے ہوئے بھی ہماری لگے جہاں سے زیادہ قریب ہے نحن لکھنو اکرب من حبل الورید اس لیے عالم و نازر لفظ استعمال کیا جائے آج موقع نہیں ہے اس پہ میں نے ایک گھنٹے کی اپنی نوعیت کی مشکل ترین گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے حوالے سے نورم من نور اللہ وسرۃ الوجود اور علم الکلام اور اسی لیکچر میں میں, میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جو میری ون ٹو ون ملاقات ہوئی تھی اس کو بھی میں نے بیان کر دیا ہے اب آ جائیے جناب علمی پوائنٹ نمبر کی اس میں ہم ان اللہ تعالیٰ وہ آیات اور احادیث ڈسکس کریں گے جن کو بنیاد بنا کر عقیدہ حاضر و نازر کے نام سے ایک عقیدہ امت میں انجیکٹ کیا گیا ڈائریکٹ جن کو بنیاد بنایا گیا اب اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے جس پر بارہ آیات موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے سورت الحضاب کی آیت نمبر 45 یا النبی فورٹی فائیو یا شاہدم نذیرا مشہور <تصفح> صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ تعالی کی طرف بلانے والا اور اللہ کے اذن سے چمکا دینے والا آفتاب اس میں جو لفظ ہے شاہد عربی زبان میں اس کے لیے جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے شاہدہ اسی سے شاہدن اور شہیدن بنتا ہے جس کا مطلب ہے گواہ جو موقع پر حاضر ہو دیکھنے والا ہو اور شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اس کو بھی شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کر کے اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ جو میرا یقین ہے اس پر میں محکم طریقے سے قائم تو اپنے عمل سے وہ گواہی دیتا ہے اللہ کے ایک ہونے کی اس لیے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے پرانے پاک میں شہید کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا یا شاہد کا لفظ تو یہ لفظ لغت کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا الا یہ کہ چند ایک موقعوں کے اوپر جب دین کی ٹرم میں استعمال ہوا تو یہ اصطلاح نے استعمال ہوا مثال کے طور پر عربی زبان میں رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو پوسٹ مین اور ڈاکیے کے لیے بھی عربی میں رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں لیکن دین کی اس طرح میں رسول کا مطلب معذ اللہ تقرال اللہ ڈاکیہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی کا وہ محبوب ترین بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا ہے اپنے دین کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے اصطلاح رسول کا معنی اور ہوا اور لغت میں اور ہوا بالکل اس طریقے سے شاہد اور شہید کا معنی لغت میں تو ہے گواہ حاضر موجود لیکن اسلام کی اصطلاح میں اس کا معنی کچھ اور ہے اور وہ کیا ہے وہ اگلی آیب پڑھیے ریفرنس نمبر 2 سورت النساء عائد نمبر 41 بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف کل شہیدن پس وہ وقت کیسا ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے وہ جتنا بھی کا شہیدا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ان امتیوں پر آپ کو ہم گواہ بنائیں گے ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ کی امت سے آپ گواہ ہوں گے یعنی ہر امت سے اس امت کا پیغمبر گواہ بن کر اٹھے گا اور کیا گواہی دے گا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام اے اللہ تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا یہ وہ گواہی دیکھا تو پرائمری طور پر تمام انبیاء کرام علیم السلام شاہد و شہید ہیں لیکن اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت کو بھی یہ ٹائٹل دیا ہے کہ یہ بھی امت شہید امت ہے یہ بھی امت شاہد امت ہے وہ آگے آیات آ جائیں گی پہلے میں اس آیت کے کانٹیکس میں سورت نساء کی آیت نمبر 41 کے کانٹیکٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے وہ بیان کر دوں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں امام بخاری اس کو کتاب التفسیر میں لے کر آئے کسی آیت کی تفسیر میں اور یہ مسلم میں بھی ہے حدیث کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائش کی کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازر ہوا میں آپ کو قرآن سناؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے قرآن سن کر لطف حاصل ہوتا ہے تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی اور سورت النسا جب میں اس آئے پر پہنچا فائدہ جتنا من پلی امتم شہید جتنا اللہ الا شہیدا پس وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر کو اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم آپ کی امت پر گواہی دینے کے لیے اٹھائیں گے تو سعید ابر مسود کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عبداللہ بس کرو عبداللہ بس کرو اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشمان کرم سے مسلسل آنسو جا تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قیامت والے دن گواہی دینے ہمیں تو بچپن سے بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفات کریں گے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ شفاعت ہو لیکن جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت بھی لگائیں گے صورت الفرقان کی آیت نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم بکال رسول یاف بھی ان نقومی تفظل قرآن محجود آ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا سفر اللہ اب مجھے بتائیں کہ جس کی شکایت امام کائنات سعید الب ولی شفیع المذنبین رحمت للعالمین عالمی و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں اس کی شفاف پھر کون کرے گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت الما دیں گے پوری امت پر گواہ ہے یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر پوری انسانیت کے اوپر گواہ ہے اور اس کا ذکر آیا ہے سورت البکرا کی آیت نمبر 143 جو آپ کے ریفرنس پر تیسری آیت ہے تو جو ہم پہلی آئےت پڑھ چکے انا اور سنا کا شاہدوں و بشرم و نذیرہ وہ ایک موقع ہے جہاں پر احمد رضا بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا شاہد کا ترجمہ انہوں نے لغت والا کیا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے شاہد کا لغت میں ترجمہ کریں گے تو بالکل ٹھیک ہے پھر اگر یہی مانا جائے گا پھر جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور پیغمبر کے لیے رسول کا لفظ آیا پھر وہاں وہاں ڈاکی اور پوسٹ مین بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے ماض اللہ تفر اللہ لغت کے اعتبار سے لیکن قرآن میں اصطلاح چل رہی ہے اصطلاح میں ترجمہ ان کا غلط ہے اور قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے اب جو آیات دو آنے لگی ہیں وہاں پر احمد بریلوی صاحب نے بھی ترجمہ ٹھیک کر دیا اور اس لیے ترجمہ ٹھیک کر دیا کہ یہاں پر اگر یہ ترجمہ وہ نہ کرتے تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑ جاتا ہے تو قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں ترجمہ کسی کا مرضی پڑھ لیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے کسی نے دو نمبری بھی کی ترجمے میں کہیں نہ کہیں دنڈی اس کی پکڑی جائے گی اب یہ دو آیات وہ ہے جن پر احمدہ بریلوی صاحب نے بھی شہید کا اور شاہد کا اور شہدا کا ترجمہ حاضر و ناظر نہیں بلکہ گواہ کیا ہے تو انہوں نے خود ہی اپنی وائلشن کر دی سورت البقرہ ایٹ نمبر 143 بسم اللہ الرحمن الرحیم و کزالی کا جاننا و سطا اور اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک معتدل امت لی تن شہداس تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کی گواہی دینے کے لیے رسول شہیدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے وہ تم تک دین کا پیغام پہنچائیں گے اللہ کی گواہی دیں گے اور تم تصدیق کرنے کے بعد پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچاؤ گے اور یہ میں اپنی طرف سے تشریح نہیں کر رہا بخاری اور مسلم میں دو حدیثیں موجود ہیں ان کی تشریح میں میں وہ بیان کرتا ہوں اسی طرح آیت سورت الحج کی آیت نمبر 78 جو ریفرنس میں چار نمبر ہے اس آیت میں بھی احمد اب ریلوی صاحب نے حاضر و ناظر ترجمہ نہیں کیا بلکہ گواہی ترجمہ کیا ملتابی کم ابراہیم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے باپ تھے ان کے دین کی وہ اسم المسلمین جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا یہ قرآن میں واحد موقع ہے جہاں پر مسلم کا لفظ صرف کے طور پر نہیں قسم کے طور پر آیا ہے اور اسی کے تحت میں کہتا ہوں ہمیں مسلم مسلمان اپنے آپ کو کہنا چاہیے فرقہ واریت سے بالا تر ہوگا من قبل اس قرآن کے نزول سے پہلے وقی ہارا اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے لیکون اور رسول شہیدن تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ بنے بتکون شہادا علنداز اور تم لوگوں پر گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے تو یہ شہادت النداز اس کے کانٹیکسٹ میں دو حدیث بڑی کریٹیکل ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے چار ہزار چار سو چھ اور مسلم کا انٹرنیشنل نمبر ہے چار ہزار تین سو تراسی یہ یوم النہر کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وفات سے ڈھائی مہینے پہلے دس الحجہ کو قربانی والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں یہ خطبہ دیا ایک حجت المدا کا خطبہ ہے یوم عرفہ والا یہ اس سے بھی اگلا خطبہ ہے جو یوم النہر قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کافی لمبا خطبہ ہے اس میں الفاظ کچھ یوں بھی ہیں کہ تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسا کہ آج کا یہ مہینہ یعنی ذوالجہ کا مہینہ یہ شہر مکہ اور یہ دن یعنی سخ ذوالحجہ کا دن اور بھی باتیں شاید فرمائیں اینڈ پر آپ نے فرمایا کیا میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا سب نے داعب زبان کہا بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو گواہ بناتے ہوئے کہا اے اللہ گواہ رہنا اور صحیح مسلم میں جو حجرت الوضاح کا خطبہ ہے دو نو سو پچاس نمبر حدیث کتاب الحج چیپٹر میں اس میں یہ الفاظ ہے کہ تین دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پھر صحابہ کی طرف اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا یہ مان رہے ہیں کل کو مکر نہ جائیں جیسا کہ اگلی حدیث میں آ جائے گا کہ نو علیہ السلام کے امتی مکر جائیں گے کہ ہمارے نبی نے تو ہمارے تک پیراوے نہیں پہنچایا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں یوم النہر کے خطبے کے اب جو یہاں موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے یہ وہی لفظ شاہد کا کہ اب میرے بحاف پر تم گواہ بن کر اللہ کے کھڑے ہو جاؤ یعنی میں تو دنیا سے جانے والا ہوں اب ختم نبوت کی وجہ سے یہ دعوت کا کام اس امت نے کرنا ہے شہادت الداز اس کو اٹھا کے کہاں پر حاضر و ناظر اور کہاں پر جا کر پنابی شہر کا سیدھا زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق موجود ہے اب یہ چیزیں امت کو پتا نہیں جو کہ تھیں دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الفسیر چیپٹر میں اسی آیت سورت البکرا کی آیت نمبر 143 فورٹی تھری وہ کزالی کا جان لاکھا اس کی تفسیر میں امام بخاری لے کر آئے ہیں اور امام سرمزی بھی لے کر آئے ہیں کہ قیامت والے دن نو علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نو کیا آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا تو علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کو تھا پھر امت نو کو بلایا جائے گا علیہ السلام ان سے پوچھا جائے گا تو امت کہے گی کہ کوئی بھی پیغام پہنچایا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام پہنچایا تو اپنا گواہ پیش کریں تو نو علیہ السلام سے گواہ مانگا جائے گا تو نو علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ امت محمدیہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے اپنی امت تک تیرا پیغام پہنچایا تھا تو پوری امت پھر حاضر حضر ہو گئی نا کیونکہ نول اسلام نے اس امت کو گواہ بنایا اگر گواہ کا مانا وہی ہے جو کہ احمد بریلوی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے لیا اور سے دلوی صاحب نے لیا تو پھر آپ آدروں ناظر ہیں جناب مسئلہ ہی ختم ہو گیا پھر یہ سارے آدروں ناظر ہوئے پھر امت گواہ ہے ہمیں تو پتہ ہے ہم کوئی یہ آدروں ناظر نہیں ہم نے تو نول اسلام کو وہ نہیں دیکھا ہوا گواہی کس بنیاد پر ہوگی اس کتاب کی بنیاد پر سورہ روح کے اندر موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت تک اپنا پیغام پہنچایا تھا اور بڑی درناک صورت ہے یقین کریں بارہ آنکھوں سے پڑھنے والی اے اللہ میں نے ان کو دن کو بھی بلایا میں نے ان کو رات کو بھی بلایا ہر موقع پر میں نے انہیں بلایا لیکن ان کے فرار میں اضافہ ہی ہوا اور پھر آخر میں دعائیں زرر فرما دی انہوں نے اور امت ہلاک ہوئی سوائے اٹھہتر لوگوں کے ساڑھے نو سو سال محنت کر کے بھی صرف اٹھہتر لوگ ایمان لے کر آئے نور علیہ السلام اہل امت وہ ہم دیا گواہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ تم گواہی دو گے نو علیہ السلام کے حق میں اور میں تمہارے حق میں گواہی دو دوں گا کہ تمہاری بات درست ہے کس بنیاد کے اوپر کتاب اللہ کی بنیاد پر ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کے نزول سے پہلے ہم تک تو یہ بات نہیں تھی کہ نو علیہ السلام نام کا کوئی انسان بھی دنیا میں آیا یا نہیں تو لہذا ہم حاضر و ناظر نہیں بلکہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے اس کے بعد تو ایسے لیکچر آگے چلانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے لیکن شیطان نے اتنے مسفے پھیلائے ہوئے ہیں ان کو پھر کہہ دیتے ہیں نہیں یہ پوائنٹ پر چھوڑ دیا تھا بیچ میں ورنہ عام سلیم الفطرت بریلوی جو بندی اہل حدیث اور اہل تشہیوں کے لیے اتنی گفتگو کے بعد ہی اس کے علماء کی دو نمبری اس پر کھل جائے ان شاء لیکن افسوس کہ وہی بات پھر اس سب کانٹیننٹ میں دو بڑے بڑے, بڑے بزرگ جن کو بریلوی دیوبندی اور بعض اہل عزیز بھی بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں پہلے نمبر والے کو تو ضرور مانتے ہیں وہ ہیں شاہ عبد العزیز محدت دہلی المتوفہ بارہ سو انتالیس ہچڑی آج سے تقریبا دو سو سال پہلے انہوں نے تفسیر عزیزی میں اور دوسرے دیوبند کے پہلے بزرگ بڑے بزرگ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے محمد علی جنار کا جنازہ بھی پڑھایا تھا انہوں نے تفسیر عثمانی میں اور یہ بہت ہوئے تیرہ سو انہتر ہجڑی میں ان دونوں نے تفسیر یہ صورت البقرہ کی میں نے تفسیر کی صحیح بخاری سے انہوں نے خود سے تفسیر کی اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہ ہیں کیونکہ پوری امت کے نام اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں اس لیے امت کی گواہی دیں گے چلو یہ تو مسئلہ حل کر لیا تو امت کیسے پھر گواہ ہوئی ہماری قبروں میں بھی نول اسلام کی امت کے نامہ وال پیش کیے جائیں گے یہ مطلب پھر بنا لیا جائے اور ہمارے سعودی عرب کے جو بھولے بھالے علماء ہیں وہ بھی 1980 تک حاجیوں کو یہ تفسیر مفت بانٹتے رہے پھر ان کو بعد میں پتا چلا کہ اس میں تو ایسی ایسی بدعقیدیاں لکھی ہیں تو پھر انہوں نے سارے نسخے ریٹریو کر کے ان کو ختم کیا اب جو ماشاء اللہ قرآن احسن البیان وہ پاکستان کے ایک بڑے اہل عدی تعلم ہے صلاح الدین یوسف صاحب ان کا لکھا ہوا وہ الحمد کافی حد تک اس طرح کی بدعقیدیوں سے پاک تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نامۂ امال پیش کیے جاتے ہیں اس لیے قیامت والے دن گواہی دیں گے بھائی صحیح مسلم اور جامعہ میں حدیث موجود ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں نامۂ امال پیش کیے جاتے ہیں اور جامعہ سر میں حدیث آگے چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ اس لیے بھی رکھتے تھے ایک تو وہ ریزن ہے جو صحیح مسلم ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن اور وہی کے نظول کا دن ہے سوموار ایک ریزن یہ بھی کہ میرے رب کے حضور میرا نام اعمال پیش ہوتا ہے میں اللہ سے یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ کے حضور جب میرا نام اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بارہ سو بیاسی نمبر حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ جس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی ضعیص صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور پوری امت نے اس کو صحیح مانا ہے مسرد احمد میں موجود ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں سیر و سیاحت کرتے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں ہمارے نامہ ماں تو نہیں پہنچ رہے ہمارا سلام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے الحمدللہ اسی طریقے سے سنبی گئت میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار اکتالیس نمبر حدیث ہے مصرت احمد میں بھی موجود ہے مشکات میں بھی موجود ہے وہ پچھلی حدیث بھی مشکات میں اس حدیث کو بھی شیخ البانی اور شیخ زبیر علی دئی صاحب دونوں سے ہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ زیارت قبور والے چیپٹر میں ہے قبروں کی زیارت کے لیے جایا جائے, جائے اس چیپٹر میں امام ادعود نے اپنا عیدہ بھی بتا دیا کہ یہ حدیث قبر رسول پر حاضری کے لیے ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ادعود کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی شخص میرا امتی میری طرف سلام پڑھے گا اللہ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا اس میں کہیں یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں سلام سن لوں گا یہ الفاظ نہیں ہے یہ عقیدہ جس روایت کے اوپر بنایا گیا وہ اصول محدثین پر صحیح ہے اس میں یہ ہے کہ سلام پڑے گا اللہ تعالی متوجہ کر دے گا میری روح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطر مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور روح مبارک جنت الفردوس میں ہے وہ میں نے عقیدہ حیات النبی مطلب نمبر پانچ میں صحیح بخاری کے ریفرنس سے یہ عقیدہ بتایا ہے البتہ اس روح مبارک کا جسم اثر کے ساتھ ایک برزخی رشتہ ہے دنیاوی نہیں ہے برزخی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میری روح لوٹا بھی جائے گی ورنہ اگر روح لوٹانے سے مراد جسم میں لوٹانا ہو تو روح لوٹانا اور روح نکالنا یہ اتنا تکلیف دہ امر ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزا کی کیفیت تھی حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے باپ پر اتنی بڑی مصیبت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی کہ آی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر ایسی تکلیف نہیں آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طور پر روح ڈالی اور نکالی نہیں جاتی یہ بردش کا معاملہ ہے اور یہ متشابہات ہیں اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں بتا یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے باہر ہے اور اسی کانٹیکس میں وہ حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے البتہ امام مالک نے بھی موجود سنل کبرالی کے اندر بھی موجود اور المصنف ابن بشیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو پڑھتے السلام علیہ یا رسول اللہ پھر سعید البوبکر کی قبر پر آ کر السلام علیہ یا ابا بکر اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر السلام علیک کا یا ابا پڑھا کرتے تھے اور اس پر عمر کا اتفاق ہے الحمدللہ بلکہ ان کی تو روٹین ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی سفر پر جاتے تھے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھ کر تو تین, تینوں قبروں پر حاضری دے کر پھر جاتے تھے اور واپسی پر جب سفر سے آتے تھے اسی حدیث میں ہے تو دو نفل مسجد نبی میں پڑھ کر اس کے بعد تینوں قبروں پر حاضری دیتے تھے تو یہ السلام یا رسول اللہ دروشی قبر سور پر پڑھنا صحابہ کی سنت الدہ لیکن یہاں سے پڑھنا یہ کوئی ثابت نہیں بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ متفق حدیث یہاں میں وہ مسئلہ بھی کلیئر کروں گا ائین اللہ تشہد کے چیپٹر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب بھی ہم یہ تشہود پڑھا کرتے تھے تو ہم اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کر دیتے تھے السلام علینا علیہ عباد اللہ صالحین کے ساتھ پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل السلام علی بیکل السلام علی اسرافیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا شکر منع فرما دیا ورنہ یہ لوگ کہتے یہ بدت ہسنا کا پروف ہو گیا ہے آپ نے فرمایا وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا ہے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے تم پڑھو السلام علیہ کا رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و آسمان میں جہاں بھی کہیں کوئی نیک بندہ موجود ہوگا اس تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا یعنی اللہ تعالی سلام پہنچا دے گا دروسی میں بھی ہم کہتے ہیں اللہ محمد محمد علی محمد اللہ تعالیٰ ہمارا سلام پہنچا دے گا اب اللہ کی مرضی ہے رشتوں کے ذریعے پہنچائے خود کو چاہے ہواؤں کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ کے سکون اس کی حقیقت میں ہم نہیں پڑھتے سوائے اس کے جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا تو تمہارا سلام زمین و اتمان میں ہر نیک بندے تک پہنچ جائے گا یہ <inees k avocado> <Eliot> <avian> عقیدہ بالکل واضح ہے اس سے حاضر و نازر کوئی نہیں ثابت ہوتا بلکہ سلام پہنچتا ہے تو ہم الحمدللہ نماز میں آ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رکھ کر ہی نماز میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو ان شاء اللہ لیکن اگر کسی کا پیچھے یہ عقیدہ حضور یہاں پر روحانی طور پر موجود ہے اور میری بات کو سن رہے ہیں تو ایسا عقیدہ کتاب و سنت کے سو فیصد خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سو فیصد گستاخی ہے تو آگر بندہ اس عقیدے سے جب آپ اور مارے کہ سلام پہنچ جائے گا تو یہ عقیدہ اچھا یہاں پر یہ میں بات بتاؤں ایک جھوٹی بات عوام میں عام ہوئی رد المختار فتاوا شامی کے حوالے سے کہ یہ شب مراج کی اللہ تعالیٰ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہا گیا السلام علیہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام علینا وعلا عباد بباد الصالحین اور آگے پھر کلمہ شہادت پڑا فرشتوں نے یہ جھوٹی بات ہے یہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے تو اس کو بنیاد بنا کے پھر بعد لوگ کہتے ہیں جی وہ نماز کے اندر حقائق دروشی پڑھنا چاہیے اور سلام پڑھنا چاہیے سٹوری کے طور پر کہ یہ شب مراج میں ہوا تھا اور یہ بھائی کہیں نہیں ہے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی طرح تشعد تعلیم فرماتے تھے اور بخاری کے الفاظ ابر مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر مجھے تشعد تعلیم فرمایا تھا تو صاحب نے تو نہیں کہا یہ میری گفتگو ہے شب مراج یہ تعلیم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور بھی ساتھ موجود ہے کتاب الفتظان چیپٹر میں کہ حضور کی وفات کے بعد وہ کہتے تھے السلام و علم نبی السلام و علیہ کا نہیں کہتے تھے تو اس کی وجہ سے دو اقسیم رائے پائی جاتی ہیں میں اس میں جو حق بات ہے وہ کروں کہ السلام و علم نبی سیدنا ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول شاد ہے کیونکہ امت نے اس قول کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا امت کا اجماع جو ہے وہ السلام علیکہ ائنبیوں پر ہے کہ یہی کلمات پڑھنے ہیں ان کو بدلنا نہیں ہے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو بدلا تو یہ ان کا ذاتی عمل ہے وہ تو موزتین کو بھی قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے لیکن امت کا اجماع ہے کہ موزتین جو ہے قلاح الدین الفلق اور قلاء ادو الناس قرآن کا حصہ ہے تو کسی بھی صحابی کی انڈیویجل رائے حجت نہیں ہے اجماع صحابہ کا حجت ہے اور انڈیویجل رائے بھی حجت ہو سکتی ہے اگر مخالفت نہ پائی جاتی ہو تو چونکہ پوری امت نے ایوہ نبیوں کو ایکسپٹ کیا لہذا یہ قول شاذ ہو جائے گا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اجماع حجت ہے اور اس پہ میری پچاس منٹ کی گفتگو ہے تقریبا مثلا نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں تو یہ میں نے الم نبی والا مسئلہ بھی کلیئر کر دیا اور یہ اقلم بھی غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے تو اس وقت بھی مسلمان دنیا کے کئی شہروں میں پھیلے ہوئے تھے زورس و مدینہ شریف میں تھے تو کیا مکے والے صحابہ علم نبی پڑھتے تھے وہ تو ایو النبی پڑھتے تھے تو لہٰذا ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ اقلم بھی درست معلوم نہیں ہوتا ملا لیکن ایک روایت ایسی ہے جس میں نام امال پیش ہونے والی جو بات ہے وہ موجود ہے میں یہیں پر ایڈریس کر دیتا ہوں وہ مسند بزار میں پانچویں جلد کے اندر پیج تین سو آٹھ اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار نو سو پچیس امام بزار رحمۃ اللہ علیہ چوتھی صدی اجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے خیر کا حکم نہیں لگایا صرف نقل کی ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری وفات بھی جب میں اپنی قبر میں جاؤں گا تو تمہارے نامہ امال مجھ پر پیش کیے جائیں گے جس کے عمال اچھے ہوں گے تو میں اللہ کی تعریف کروں گا اور جس کے عمال برے ہوں گے تو اس کے لیے میں استفار کروں گا لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر اور وہ اصول تو آپ الحمدللہ ہم نے بچوں بچوں کو یاد کروا دی ہے یہ اس اصول کے اوپر جو صحیح مسلم کے مقدمے میں بیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی ام والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو اور اس روایت میں دو سکم ہے دو راوی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سفیانے تھوڑی مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں اور عبد المجید بن ابھی دعود مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ ضعیف رامی بھی ہے دوسرا اگر کوئی کہتا ہے میں صحیح مسلم کے اندر موجود محدثین کے اس رول کو نہیں مانتا کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصویر کے بغیر ضعیب ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر یہ علمی جواب ہے اینٹی وینم کہ مسد احمد میں یہ روایت موجود ہے اور مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے اور یہ بات کہنا ایسا نہ کرو ڈائریکٹ اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو وہ لہذ بلّہ اب یہ عزیز تو ہے کہتے ہیں کہ عزیز تو ہے نہیں جی؟ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جالی عزیز تو عدیز ہوتی ہے جعلی ہو یا اصلی یہ نہیں ہے مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے اور بخاری میں بھی ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوخ کی وہ اپنا مقام دو دخ میں دیکھے تو یہ معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے اگر ساری حدیثیں صحیح ہوتی تو حضور کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی منکرین حدیث کسی لئے پیدا ہوئے کہ اس قسم کی ساری روایات کو ایکسپٹ کیا گیا اللہ کروڑ نازل فرمائے محدثین پر جنہوں نے اصول بنا کر عزیز کو پرکھا تاکہ آج ہم منکرین حدیث کے منہ توڑ سکتے الشحمد للہ تو یہ جو حدیث ہے اتنی بے حدا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن پاک میں آیا وہ ان کے حلق ان عظیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائد ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قوالی لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاب ہو رہی آپ کیسے یہ بات ارشاد فرما سکتے تھے اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں وہی رول جو کہ وہ امال پیش ہونے والی حدیث میں ہے تو اگر کسی نے اس کو صحیح ماننا ہے تو اس کو بھی صحیح مان کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لے اور حسن بدری تو تابے ہی ہے ستر سے کی صحبت کرنے والے سفیان سوری اور عبد المجید بن ابھی دعود سے ہزاروں گنا بڑے امام ہیں لیکن ان کی بھی تدریس والی روایت نہیں مانی جاتی یہ ساری اصطلاحات سمجھنے کے لیے اور خصوصا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو آدیث امت میں عام کی گئی کہ قبر پر جا کر مانگا جائے ایک عرابی آیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے میرے لیے دعا کیجیے قبر سے آواز آئی جو ہمارے اکثر بریلوی اور جو بندی فکر کے بھائی پیش کرتے ہیں ان تمام احادیث کے بارے میں جو اصول محدثین کیا ہیں بریلوی جو اہل حدیث کے مولویوں کے اصول نہیں پہلے تین سو سال کے محدثین کے اصول اس میں میرے دو لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر چھتیس ضعیب الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فطرے کا تحقیقی جائزہ ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو اور دوسرا مسئلہ نمبر فورٹی وسیلہ اور تبسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں دیر گھنٹے کی گفتگو میں میں نے پانچ وسیلے بتائے جو جائز ہیں اور ایک جو ثابت نہیں ہے اس میں میں نے قبر رسول سے ریلیٹڈ جو روایات ہیں جو صحیح روایات ہیں وہ بھی بیان کی اور جو ضعیف ہیں وہ بھی بیان کی الحمد اب اگلے ریفلس نمبر پانچ پر آ جائیے ایک اور دلیل بڑی مضبوط ان کے دلائل کے اعتبار سے جو پیش کرتے ہیں سورت الآزاد کی آیت نمبر چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبیسین و ازواج ہمارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں الحمد اب کس کو دلیل بنایا قاسم ننوتوی صاحب نے بھی اور احمد ابریلوی صاحب نے بھی حاضر و ناظر کے قیدے پر آپ حیران ہو گئے اس میں سے حضور ناظر کیسے نکلتا ہے وہ دیکھے کیسے نکالا ہوں نے. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اب اردو زبان کا یہ تو مسئلہ ہے وہ قریب سے مراد فزیکلی قریب نہیں ہے دل کے قریب قربت تو کہتے قریب ہے اس کا مطلب ہے کہ حضور ناظر ہے حالانکہ اگلا حصہ کیا ہے کہ ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے محبوب ترین انسان ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں ماں کا درجہ ان کی بیویوں کو دیتے ہیں اور اپنے نبی سے سب سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں اولا یہ آیت کا مانا اور مطلب نادر اور یہ تشریح میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں روس رسل میں خود اس آیت کی تشریحی ہے صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری پر قربان جاؤں اس آیت کو ہیڈنگ بنا کر وہ ادیب لیا ہے ان نبی ہو اولا بلیناسین اور وہ کیا ہے کہ آپ صدل نے فرمایا کہ اس دنیا اور آست میں مومن کے سب سے زیادہ قریبی میں ہوں مومن کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ جو ہے چھوڑا ہوا مال تو وارثوں میں تقسیم ہوگا لیکن اگر کسی مومن کے ذمے کوئی قرض ہو تو میں اس کا ولی ہوں مجھ سے آ کر اس کا قرض ڈیمانڈ کرو میں اس کے سب سے زیادہ قریبی ہوں جیسے عورت ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی تو حضور نے کہا میں اپنے مومنین کا سرپرست ہوں ظاہر ہے کہ وفات کے بعد تو نہیں زندگی کے اندر ہی آج تو نہیں کوئی شخص کہہ سکتا جا کے قبر حضور پہ کہ یار صلاح بلا نے میرے اتنے لاکھ دینے ہیں تو مجھے دیں اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیاوی زندگی آج بھی زندہ ہے برزی ہے آپ کے ساتھ دنیاوی زندگی میں کوئی غریب سیابی بہت ہوتا تھا آپ نے فرمایا میں تمہارا غلی ہوں مجھ سے آ کر قرضہ ڈیمانڈ کر سکتے ہو میں اپنے فوج شدہ سیابی کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کروں گا حضور نے خود تفصیل کر دی اچھا دوسری عدیز صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ الاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں یہی معنی اور تیسری عدیز بھائیو اور وزیر کی حدیث صحیح مسلم میں بھی جامنا سر میں بھی اور کتنے ریفرنسز اس کے وہ مسئلہ نمبر 66 سکس بی جو ہے فضائل حسین ربی اللہ تعالیٰ والے چیپٹر میں, میں, میں نے اس کا پورا ریفرنس بیان کیا ہے وزیر خون پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مولا کا مطلب دلی محبوب جس نام علماء کو بھی کہتے ہیں مولا نا فلاں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر خم پر مکے سے مدینے آتے ہوئے اپنی وفات سے دو مہینے پہلے خم نامی جگہ پر پڑاؤ کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے ان کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی ادواج اور یہ آیت پڑھ کر کہا کیا میں تم سب پر تماری جانوں سے بھی پڑھ کر حق نہیں رکھتا سب نے کہا یا رسول اللہ وہ میں جانوں سے پڑھ کر عزیز ہے تو پھر آپ نے فرمایا مل تم تم مولا ہو پہ علی و مولا اب جو کوئی مجھے محبوب رکھتا ہے دلی طور پر وہ علی سے بھی محبت کرے گا یہاں بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ اولا مولا کا مطلب کیا ہے دلی طور پر قریب ہونا نہ کہ حاضر و ناظر کا حقید اسی طرح ایک اور دلیل جو سورت الانفال کی آیت نمبر تینتیس ہے یقین کریں یہ بھی جلائل بیان کرتے ہوئے آیات پڑھتے ہوئے نہیں جو دلیل ہے ان کی انہوں نے خود ڈڈکٹ کی شرم آتی ہے آیات تو اپنی حفاظت خود کرتی ہیں یہ آیت نمبر چھ جو ریفرنس لے سورت الفال کی آیت نمبر تینتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ اللَّهُ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں اس میں لکھا مانا کہ آپ موجود ہے آپ کیا قیامت تک کے لیے موجود ہے دیکھیں امت پر کوئی عذاب ہی نہیں آتا پتہ نہیں ان کو عذاب کیوں نہیں نظر آتے عذاب صحیح بخاری کے اندر ہے، اس عمت پہ آتا عذاب بھی آنے والا ہے کہ ان کی شکلیں بندروں اور کی بن جائیں گی یہ گانے باگے والے ریفرنس میں موجود ہے یہ پتہ نہیں کس نے پٹی پڑا دی ہے کہ عذاب نہیں اس عمت پر آئے گا؟ بخاری اور مسلم ہے مجھے گھنٹہ چاہیے میں بتاؤں جو اسمت پہ عذاب آنے وہ حضور علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں دعا ہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ایسا عذاب نہ آئے کہ میری پوری امت ہی ختم ہو جائے پانچویں عذاب تو امت میں آئیں گے تو لہٰذا یہ بھی ڈپوسلہ جو مچایا تھا کہ بھی میں نے ختم کر دیا یہ کس نے عقیدہ بتایا کہ عذاب نہیں آئے گا اور پاکستان تو میں سمجھتا ہوں پچھلے آٹھ دس سال سے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں کیونکہ یہ وہ ملک تھا جو اسلام کے نام پر بنا تھا لیکن یہاں پر اسلام کا نفاذ ہم نے نہیں کیا ابھی پتا نہیں کتنا امتحان ہمارا باقی ہے سو <سلام> لیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اس سے پچھلی آیت پڑھتے نہیں ہیں اس سے پچھلی جو آیت ہے بتیس نمبر اس میں یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کے ماننے والے کہتے تھے اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری کتاب ہے اور یہ نبی پر حق ہے تو آسمان سے ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا ہم تیرے قرآن اور نبی کو جھٹلا رہے ہیں ہم پر پتھر کیوں نہیں نازل ہوتے اس جرم کی پداشت میں کہ ہم تیرے نبی کو نہیں مان رہے تو اس سے دیئے اے نبی جب تک آپ میں موجود ہے ہم ان پر عذاب کیسے بھیجے ہماری تو سنت یہ ہے کہ جب کبھی بھی کافروں پر عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو ایمان والوں کو اس علاقے سے نکال لیتے ہیں پھر کافروں پر عذاب آتا ہے نور علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کیا اور باقیوں کو غرق کیا موس علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس علاقے سے نکالا اور باقیوں کو غرق کیا تو آپ مکے موجود ہیں ہم مکے میں عذاب کیسے بھیجیں ہم کے ساتھ کیا تعلق تھا لیکن مفتی احمد نعمی صاحب کو بالکل کوئی اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم نہیں آئی اس سے یہ رزلٹ نکالتے وہ نواب اللہ نے کہا تو میں بھی مفتی صاحب کو پھر وہی جواب دوں گا جو وہ اہل حق کو دیتے ہیں کہ صحیح بخاری میں خوارج والے چیپٹر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال موجود ہے کہ اس رویاز پر بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں کہ کافروں پر جو آیات نازل ہوئی تھی وہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں یہ بدترین مخلوق یہ آیت کافروں کے بارے میں تھی کہ کافروں میں جب تک آپ موجود ہیں ہم کافروں پر عذاب نہیں دیں گے انہوں نے پکڑ کے مسلمانوں پہ لگا دی تو آگے نا فتح یہ وہ آیت ان کے اوپر جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی مسلمانوں پر تو اب آ جائیے جناب آخری پوائنٹ کی طرف جو کہ ان دلائل پر مشتمل ہے جو ان ڈائریکٹ دلائل ہیں اور یہاں پر میں انشاءاللہ لیکچر کو کنکلوڈ بھی کر دوں گا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد, محمد اللہ علی محمد, محمد پوائنٹ نمبر تھری ان آیات اور احادیث کا بیان جو کہ ان ڈائریکٹ دلائل بنائے گئے و ناظر کے اور اس میں انشاءاللہ گفتگو میں انکلوڈ بھی کر دوں گا ریفرنس نمبر سیون پر آ جائیے پارا نمبر تیس میں سورت الفیل کی آیت نمبر ایک اب یہ جو پچھلے دلائل تھے ان سے بھی زیادہ کمزور دلائل رہی لیکن مجبوری ہے بیان تو کرنا آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح خود بدلتے نہیں اور قرآن کو بدل دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تارا چیز تھا ربو کا بھی اچھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال ابراہ نے خانہ کابا شریف کو شہید کرنے کے غرض سے حملہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کا لشکر آیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے تو کہتے ہیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے نا اسی لیے تو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اپنی پیدائش سے پہلے بھی حاضر ناظر تھے یہ واقعہ دیکھ رہے تھے حالانکہ یہ بھائیو عربی لنگوسٹک میں یہ محاورتم بات ہوتی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ جو واقعہ ہوا اس کو عام الفیل کہا جاتا تھا فیل والا سال اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی لیکن اگر کوئی کہتا ہے نہیں نہیں نہیں اس سے مراد ہے کہ آپ نے یہ واقعہ دیکھا ہے تو اگلی آیت یہ ہے اگر یہاں حاضر و ناظر مراد لیا جائے تو اگلی آیت ریفرنس نمبر ایٹ سورت الانبیاء کی آیت نمبر تیس ہے اب علم سماواتی وکان رت نہ ہوا کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا تو کافر تو اس سے بھی پہلے کے حاضر و ناظر ہیں زمین و اسماض یعنی بگ بینگ کے وقت بھی کافر حاضروں وہی الفاظ ہے کیا کافروں نے نہیں دیکھا وہی علم یا اولما من الما الشی اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا کیا یہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے تو کافروں نے نہیں دیکھا مراد کیا کہ یہ قدرت کی ساری نشانیاں ان کے سامنے موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بگ بینگ ہوتے ہوئے دیکھی ہے یعنی قدرت کے اوپر غور کرے اس میں میرا پورا لیکچر بھی ہے اللہ لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹفک فیکٹ مطلب نمبر ساٹھ کے نام سے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں اسی آیت کو میں نے بنیاد بنایا ہے بیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اسٹرونومی بگ بینک کے پوائنٹ آف ویو سے کسی طرح ایک اور آیت مبارکہ وہ پیش کرتے ہیں سورت البقرہ آیت نمبر چونقالا موسال قومی لِقَوْمِهِ اور یاد کرو وہ وقت جب موس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یہ قرآن کا سائل ہے کہنے کا کہ وہ وقت یاد کرو وہ کہتے ہیں نیچے کہ یاد اس کو کروایا جاتا ہے جو اس وقت موجود تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت بھائیو یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے موس علیہ السلام کے بارے میں جتنے واقعات بیان کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات امت تک پہنچائیں جو آپ کی نبوت پر دلیل بنیں گے کہ آپ کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے معاملات ہوئے اور آپ کی پیدائش سے تقریباً پانچ سو سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے معاملات ہوئے اور وہ واقعات بھی آپ بیان کر رہے ہیں حالانکہ آپ نے کہیں سے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس کے باوجود آپ اپنی پیدائش سے پہلے کے واقعات بھی بیان کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر زمین حاصل ہوتی ہے خود نہیں جانتے وہی نازل ہوتی ہے اور اس کی دلیل اگلی آیات سورہ آیت نمبر چوالیس ریفر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں آپ سے پیدائش کی پہلے کی باتیں وما کنت لدیہم اذ یلقون ایہم مریم اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ مریم کی کفالت کے لیے قورا اندازی کی جاری تھی پانی میں کل ڈال کر کہ کون مریم کی کفالت کرتا ہے اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اس کی ڈیٹیل تورات میں ملتی ہے ہمیں تورات میں نہیں انجیل کے اندر ظاہر تو رات میں تو ہو بھی نہیں سکتی کہ موسم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کی کفالت کے لیے اختلاف پیدا ہوا اس وقت چیف فریش جو تھے ہیکل سلمانی کے جو بڑے کاہن تھے وہ سیدنا اللہ علیہ السلام تھے ٹیمپل آف سلیمان کے تو انہوں نے ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ آپ پورا دادی کریں کہ پانی کے بہاؤ پر قلمیں رکھیں جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے اپوزٹ چلنا شروع کر دے گی یہ تو بڑا ناممکن سی بات ہے وہ تو پانی کے ساتھ ہی قلم رہ جائے گی تو جس کی اپوزٹ چلے گی نا تو وہ کفالت کرے گا سیدہ مریم کی تو سیدنا ذکر علیہ السلام کی اپوزٹ چلنا شروع ہو گئی تھی تو وہ خالو بھی تھے سیدہ مریم کے ان کے حصے میں یہ معاملہ آیا کہ انہوں نے کفالت کی سیدہ مریم کی تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کل ڈال رہے تھے آپ تو وہاں موجود نہیں تھے مماکن تدیم اس یف تمون اور نہ آپ اس وقت وہاں موجود تھے جب ان میں جھگڑا ہو رہا تھا کیا ہو کیا موجود نہیں تھے تب بھی آپ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں وہی کی وجہ سے یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موجود نہیں تھے جب ہم یہ عائد پیش کرتے ہیں تو مفتی آبدہ نعمی صاحب نے جال اگنے کا جواب بھی دے دیا انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ موجود نہیں تھے یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہاں پر شاہد نہیں تھے موجود کہیں اور تھے لیکن دور سے دیکھ رہے تھے جیسا کہ آج قبر انور میں رہتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں جواب کہتے ہیں تو موجود کی ندی ہے حاضر کی نفی ہے ناظر کی نفی نہیں ہے واقعی جو انہوں نے فٹ کیا اس کے مطابق یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حاضر کی نفی ہے ناظر کی نہیں ہے تو میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ کوئی آیت ایسی ملے جس میں حاضر و ناظر دونوں کی نفی ہو یعنی موجود ہونے کے بھی اور دیکھنے کے بھی اور وہ اللہ تعالیٰ نے آیت ڈالی ہوئی ہے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے اگلی آیت سورت القصص کی آیت مل نمبر چوالیس ریفرنس نمبر گیارہ ان کا بھی جانب الغردی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوہتور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے جبکہ ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف اپنا حکم نازل فرمایا اب وہ پتا چل گیا وہ کیا تھا موسا تو موسا علیہ السلام کی طرف جب ہم نے وہی بھیجی تو اے نبی آپ تو کوہتور پر وہاں موجود نہیں تھے وما کم کا مین اور نہ ہی آپ گواہوں میں شامل تھے نہ ہی آپ نازر تھے کیا مطلب وما کم نہ تو آپ حاضر تھے وما تھا من شاہدین اور نہ ہی آپ نادر تھے اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس آیت کا تو جواب دیا ہی نہیں جا سکتا واقعی نہیں دیا جا سکتا اس کا جواب دینے کے لیے انسان کو اپنے ایمان سے ہاتھ پڑے گا اور وہی کیا مفتی احمد یا خان نیمی صاحب نے کہ انہوں نے آیت عادی لکھی وما مارکن من شاہدین لکھے ہی نہیں جال ہاک کے اندر اور جواب دیا کہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ حضور وہاں موجود نہیں تھے یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور شاہد بھی نہیں تھے لالت اللہ ایک آئےت آدھا ٹکڑا لکھنا اب ات من باد کتاب نہ باہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو اب جواب لکھتے ہوئے اس کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ آدھی لین کی یہ آیت ہے میں آدھی لکھ رہا ہوں پھر جواب ہی ایسا لکھا کہ جس کے بعد اس نے کائم ہی نہیں رہ سکتا کہ ان کو آئے پتہ نہیں چلی ہوگی اس کے اپوزٹ بات لکھی اور کام کھڑے ہو گئے اس موقع پر یہ تو سارا بیڑا گرک ہو جائے گا پہلے تو وہ فرق کر دیتے تھے شاہد اور شہید کا ہم نے تو شاہد کا ترجمہ کیا ہے شہید کا جو ہے وہ گواہی ہے شاہد کا مطلب آضرو ناظر ہے اب یہاں پر شاہدہ لوگ شہید نہیں تھا مماتکن تھا میں نے شاہدین یا تو ان کو ترجمہ کرنا پڑنا تھا حاضر و نازر والا لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کس درجے پر انہوں نے خیالت کی انہوں نے ترجمہ کیا اس کا اے نبی سلم نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ وہاں پر حاضر تھے شاید کا ترجمہ حاضر کر دیا ناظر نہیں کیا پیچھے سارا حاضروں ناظر کرتے آئے اب یہاں ترجمہ کیا بنتا تھا نہ آپ حاضر تھے نہ ناظر تھے تو انہوں نے دونوں ہی ایک ترجمہ کر دیا نہ تو آپ موجود تھے نہ حاضر تھے آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے علماء یہ دیکھو بلّہ تعلیم بس وہ ایک بہت بڑے عالم اسلام آباد میں ان کی بات میں بڑی پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا دعا کیا کرو کہ گیئر الٹا نہ لگ جائے جس کا گیئر ایک دفعہ الٹا لگ جائے نا تو پھر جتنا ایکسلریٹر دیتا ہے گاڑی پیچھے ہی جاتی ہے الٹا گیئر جب بندے کا لگ جائے نا پھر اس قسم کے ریزلٹ انسان سے نکلتے ہیں تعالیٰ لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ احمد بریلوی صاحب کو اگر تختہ مشک بنانا ہے پھر بریلوی جو بندی اہل عزیز کی عوام اور علماء اپنے بزرگوں کو بھی تختہ مشک بنائیں رشید احمد گنگوئی صاحب کو بھی اور شاہ عبد اللہ مہدی سے دلوی کو بھی شاہ عبدالعزیز مہد سے دلوی کو بھی اور شبیر احمد عثمانی صاحب کو سب کو ایک کٹہرے تو بھائیو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ علم الغیب سے متعلق میں آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں اٹھاسی منٹ کی مترا نمبر سکس اے اور وہاں پر میں نے یہ بالکل کھول کر بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو اپنے پیغمبروں کو ان کی پیدائش سے پہلے کے واقعات ان کی زندگی کے واقعات اور مستقبل کے قیامت تک آنے والے واقعات کی خبر دے دیتا ہے اور وہی غیبی خبریں ہوتی ہیں اور وہی پیغمبر کے پاس علم الغیب ہوتا ہے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا غائب رکھنے والا ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے غیبی قبر کی وجہ سے اور اس میں میں نے درجنوں مثالیں بخاری اور مسلم سے دی آج محل نہیں کہ میں اس کو ریپیٹ کروں لیکن صرف اس میں میں نے بتایا تھا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے صحابہ کو چار فٹ نیچے قبر میں عذاب قبر نظر نہیں آیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو صحابہ کو کشبول کبور نہیں ہوتا تھا یہ بعض والے بزرگ کہتے ہیں میں کشبول کبور ہو جاتا ہے یہاں پر عقیدے کے زمن کے اعتبار سے ایک حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے واقعہ معراج کے کانٹیکس میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو کافروں نے عجیب و غریب سوال کیے کہ بتائیے آپ کہتے ہیں کہ میں رات کی رات اتنی دور سے ہو کر آ گیا ہوں جو ڈیڑھ دو مہینے کی مسافت ہے اور آپ ایک رات میں وہاں سے بھی اور آسمانوں سے بھی ہو کر آ گئے اور فارم میں آئے ہوتے تو وہ مان ہی لیتے کہ یار فارم تو کوئی بندہ بھی دیکھ سکتا ہے اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہاں پر جو نہیں مانتے تھے وہ فیزیکلی ہونے کے لیے ہم بھی کئی بار اڑ رہے ہوتے ہیں और فیزیکلی آؤں کا دعویٰ تھا ان کا ایسا بتائیے بیت المس کے دروازے کتنے ہیں اس کی دیواروں کا رنگ کیا ہے اس کی سیڑھیاں کتنی ہے اب ایک بندہ گیا ہی ایک دفعہ ہے اور وہ بھی رات کے وقت میں میں یہ تین سالوں میں درجنوں دفعہ یہ سیڑیاں چڑھا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ بار فیلر مار... بار... ذہن میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا اور اتنا پریشان ہوا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا اور یہ مجھے جھٹلائیں گے تو میں حسین میں کھڑا ہوا تو اللہ نے بیت المقدس مکے میں میرے سامنے کر دیا اور جو جو مجھے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کر بتاتا چلا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ موجودہ اللہ کی طرف سے اس وقت ظاہر ہوا آپ پریشان کیوں ہوئے اگر حاضر و ناظر والا چیز ہوتا تو آپ وہاں پر وہاں بھی موجود تھے یہاں بھی موجود تھے بتا دیتے تو پریشان اس لیے ہوئے کہ یہ والا عقیدہ ہی امت کے اندر نہیں موجود تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی عقیدہ نہیں تھا کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور مسلم کے الفاظ ہیں انٹرنیشنل کے مطابق چار سو تیس نمبر حدیث ہے کہ میں نے بیت المقدس میں امبیا کی امامت لیپ کروائی اسی کی وجہ سے امام الانبیاء کہا جاتا ہے ایک بہت بڑے بریلوی عالم اور مجھے کہنے لگے آپ تو حدیث حدیث کرتے ہیں اور قرآن حدیث کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں امام الامبیاء. تو قرآن حدیث سے یہ بھی کوئی نہیں کس طرف چل پڑے جب وہ انسان کو بھک آ جاتا ہے میں نے کہا آپ کے پاس قرآن میں نہیں ہمارے پاس مسلم شریف میں چار سو تیس نمبر حدیث ہے کتاب الایمان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے بیت المخص میں اس لیے ہم امام الانبیاء کہتے ہیں شمبر تو خاموش ہو گئی تو مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں نے امامت کروائی اس کے بعد میں جب آیا یہاں پر مکہ میں تو مجھ سے کفار نے سوال کیے میں اتنا ہمناک ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکوں گا اور یہ مجھے جھوٹا کہیں گے پھر اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کیا کی اس لیے بھائیو صحابہ اکرام کا عقیدہ بالکل واضح تھا اور یہ ایک حدیث جو میں اب بتانے جا رہا ہوں اگر آپ یہ ایک حدیث یاد کر لیں تو تین عقیدے امت کو سمجھا سکتے ہیں عقیدہ علم الرف عقیدۂ حاضر الناظر اور عقیدہ عقیدانت یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ تینوں عقیدے ایک حدیث جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے تینوں عقیدوں کو کلیئر کر دیتی ہے الحمدللہ ہم اہل سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ اسی عقیدے پر اہل سنت فرقہ نہیں شراب کی بوتل کے بار روح افزا لکھ لینے سے روح افزا نہیں بن جائے گی یہ جامع شری نہیں وہ بن جائے گی اہل سنت وہی ہوں گے جو کتابوں سنت کے منس پر ہوں گے یہ تینوں عقید ہے صحیح بخاری میں چار ہزار چھیاسی نمبر اور صحیح مسلم میں چار ہزار نو سو سترہ نمبر حدیث ہے تینوں عقائد کلیئر کرے گی اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اس کے بھی پیج نمبر فائیو کے اوپر یہ حدیث موجود ہے پورے ریفرنس کے ساتھ یہ دو مختلف واقعات ہیں مسلم کے چار ہزار نو سترہ کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں کہ جب ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا جس کے غم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک انوت نازلا بھی کفار کے لیے دعائے ضرورت بھی فرمائی تھی جب ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے اور دوسری جگہ پر ان کو شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمناک حالت میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ ابھی ابھی جبرئی علیہ السلام میرے پاس آئے انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا ستر حضور کے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ تقاب صوبہ میں تھے جو حضور نے تعلیم کے لیے بھیجے اور انہوں نے شہادت کے وقت تمہارے رب کے حضور یوں دعا کی اللہ بلغ عنا نبینا اے رب ہمارے ہمارے نبی تک ہمارا پیغام پہنچا دے انہوں نے کہا اے فرشتو یہ پیغام دے دو رشتوں کو پکارنا بھی شرک ہے اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے اللہ نے عزت دیا ہو تب بھی پکارنا شرکت حضرت علیہ السلام اور رشتوں کو ادھر ہے نا بارش برسانے کا اللہ کی طرف سے تو ہم کیا کہیں گے میکہل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نہیں ارب ہمارے ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے انا قد لقین کا فربین کا کہ ہم بے شک تجھ سے مل چکے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں وربیتا انا اور اے ہمارے رب تو ہم سے راضی ہے ہمارے نبی تک یہ پیغام پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اشکبار آنکھوں کے ساتھ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں نے یہ دعا کی اب اس میں تین عقیدے کلیئر ہو گئے انہوں نے یا رسول اللہ کو ضرور حالانہ نہیں کہا حضور کو مدد کے لیے نہیں پکا عقیدۂ کلیئر ہو گیا ان کا یہ بھی عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی موجود ہیں آزر و ناظر وہ بھی عقیدہ اور علم الغیر کے حوالے سے بھی ان کا عقیدہ کلیئر ہوا کہ اہل تم ہمارے نبی کو خبر کر دیں تیرے بتائے بغیر ہمارے نبی تک یہ خبر نہیں پہنچے گی اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا جبریل ہمارے نبی کو خبر کر دینا زیادہ رشتوں کو بھی نہیں پکارا جبریل جب دنیا میں آ رہے تھے اس وقت بھی نہیں پکارا اب رہا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے بعد آج کی جو زندگی ہے قبر مبارک اور جنت کی برزخی زندگی کیا ہم اس زندگی میں اللہ تعالی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی تک ہماری خبر پہنچا دے تو اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں سوائے ایک چیز اور وہ کیا ہے درو شریف اور وہ ہم کہتے ہیں اللہ صلی محمد صلیحال محمد کما سلح تعالیٰ اللہ محمد کما بارکرویم مجید درو شریف ہمارا پہنچتا ہے میں کتنی احدید بتا چکا اسی لیکچر میں پوائنٹ نمبر ٹو کے دروت سلام پہنچتا ہے السلام علیکم ایونچتا ہے بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پہنچا سکتے بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث جو ہمارے ریسرچ پیپر نمبر ون رسول اللہ کی آخری بسیت ہے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو کے مبارک دور میں جب قحت خالی ہوتی تو عباس اب بن عبد المطلد کو وہ لے کر آتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری برگاہ میں پیش کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے بارش کا فرما دیتا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں اے اللہ پر بارش نازل فرما وہ چچا دعا کرتے تو بارش نازل ہو جاتی سیدنا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر بھی جا کر یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجیے کہہ سکتے تھے حالانکہ حضرت عمر وہ ہے جو بہاری میں عزیز ہے کہ سیدنا عمر کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں پیالے میں رکھی تھی اور پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے لیکن انہوں نے نہیں کہا یارسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے ہاتھ باہر نکالیے پیانی کا پانی کا میں پیالہ لے کر ہوں اس میں ہاتھ رکھیے تاکہ چشمے جاری ہو جائیں جیسا کہ شیخ زکری صاحب نے فضائل حال میں لکھا اور الییات قادری صاحب نے فضان سنت میں کہ پانچ سو پچپن عیسوی میں شیخ احمد رفائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں اپنا ہار مبارک باہر نکال لیا وہ میں نے پچھلے لیکچر سکس بی میں کشف خوابوں سے متعلق الہام سے متعلق اس میں ڈیٹیل سے اس کا انالیس کیا ہے تو سعید المر نے امت کو یہ عقیدہ صحیح وقت جو وسیع شکتی ہے وہ سمجھا دیا اب ایک ذریعہ ہے خواب کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آ جائیں میں نے پچھلی بار ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا صحیح مسلم سے سنبی دعود سے مسد احمد سے کہ صحابہ کے بعد بھی تابعین تب تابعین تابئین تب ا کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور اس وقت کے حالات کے اوپر ڈسکشن کی مطلب سیدنا حسین کی جو شہادت ہے وہ پچاس سال بعد ہوئی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کو خواب میں آئے جو مسد احمد میں موجود ہے پچھلی دفعہ میں کئی خواب بتائے تو اب کیا یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ میں دنیا کے حالات کی خبر ہے ایسا عقیدہ امت میں کسی نے پروپیگیٹ نہیں کیا اور نہ اس کے اوپر کوئی واضح دلائل موجود ہے ان واقعات کو اگر دلیل بنایا جائے تو اس میں پھر بڑا مسئلہ آ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ خواب جو ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک ویچوئل پروسیجر ہے تمثیلی مثال کا ایک طریقہ ہے سمجھانے کا یہ نہیں ہوتا کہ فزیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جاتے ہیں فزیکلی نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز دکھائی جاتی ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حدیث ہے پچھلی طرح مجھ سے غلطی سے بھینس کا لفظ نکل گیا وہ گائے ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غذبۂ اور سے پہلے خواب دیکھی کہ ان کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے تعبیر کی ہے کہ میرے صحابہ کو اس جنگ میں بہت تکلیف پہنچے گی اور وہی ہوا ستر صحابہ شہید ہوئے اب گائے اور صحابہ کا کیا لینا دینا لیکن وہ ایک تمثیل تھی اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب و تعبیل چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے ہاتھوں میں دو سونے کے کنگن دیکھے جن کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا حالانکہ حضور نے تو کبھی سونے کا کنگن نہیں پہنا پھر آپ ہم ہیں میں نے پھوک ماری تو میں نے خواب میں دیکھا وہ غائب ہو گئے اس کی تعبیر میں نے یہ کیا ہے کہ جھوٹے پیغمبر دو وہ اعلان نبوت کریں گے اور وہی ہوا مسین قذاب نے بھی کیا دوسرے نے بھی کیا اور ایک عورت نے بھی کیا کتنے وہ تو تیس چوٹے درجہ لائیں گے بخاری اور مسلم حدیث ہے تو اب یہ سونے کے کنگ میں کوئی فزیکلی اجورنے تو نہیں کبھی پہنے تو یہ سارا معاملات ہیں تمسیلی لہذا یہ دعویٰ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آج کے حالات کی خبر جا رہی ہے وہ میں آخر میں حدیث بیان کروں گا اور وہ آیت بھی جس سے پتا چل جائے گا کہ یہ عقیدہ نہیں یہ ورچول عقیدے ہیں تمثیلی واقعات ہیں جو خوابوں میں حضور اسلم کو دیکھا جاتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے دکھایا جاتا ہے یہ دنیا کے ہلاک کے حوالے سے یہ بات نہیں ہوتی اب رہا مسئلہ کریٹیکل چیز کا جس میں میں نے بات کنکلوڈ کرنی تھی وہ دو باتیں یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے وہ کہتے ہیں جی کہ قبر میں تیسرا سوال ہوتا ہے نبی سلم کا چہرہ مبارک دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کس وقت کے بارے میں تیرا دنیا میں کیا عقیدہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قبر میں آ جاتے ہیں جن کے اندر تقریباً سوا لاکھ لوگ مرتے ہیں جن میں سے پچیس سے تیس ہزار مسلمان ہوتے ہیں کیونکہ ہم دنیا کے ون فورتھ ہیں یا ون ففتھ پچیس ہزار مسلمان بھی روزانہ مر رہے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں گور پہ کوئی اور کہتے ہیں کہ اتنی قبروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں تو حاضر ناظر ہوئے نا اس سے وہ عقیدہ کھڑتے ہیں تو پہلے یہ بعد میں کلیئر کر دوں یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے قبر میں تین سوال ہو گیا پہلا ہوگا بر رب تیرا رب کو دوسرا سوال ما دین کا تیرا دید کیا ہے اور تیسرا سوال ہوگا ماں کنتا تپول حق کی ہاض الرج اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا کیا عقیدہ رکھتا اس میں یہ نہیں موجود کہ وہ نبی حسن سامنے موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں جو موجود ہے نہیں وہ آگے پھر خود ضرور تقسیمیں لگا لیتے ہیں نا وہ <laughs> کہتے ہیں جی لفظ آیا ہاضہ اور ہاضہ ہوتا ہے موجود کے لیے تو نبی زم قبر میں موجود ہوتے ہیں تو <laughs> بھائیو اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے تو عربی لنگوسٹک کا جنازہ نکل جائے گا کیونکہ عربی لنگوسٹک میں ہاضا تھرڈ پرسن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہمیشہ سیکنڈ پرسن کے لیے نہیں تھرڈ پرسن کے لیے بھی اور بخاری المسلم حدیث ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں تو مسلمان ہو گئے جب یہ رومن امپائر میں گئے تو کیسے روم نے ان کو بلا کر پوچھا اور اس میں اس نے لفظ استعمال کیے کہ حاضر رجول کے لفظ استعمال کیے کہ یہ مد جس نے مکے میں دعوی کیا ہے نبوت کا اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو تم قریبی رشتے دار ہو تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روم میں موجود تھے آفلت کا تذکرہ ہو رہا تھا تو سننے والے کو پتا تھا سے مراد یہ تھرڈ پرسن ہے تو یہ بخاری اور مسلم میں ہاضا کا سیگا موجود ہے جو واضح ثبوت ہے کہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جواب پر ہی غور کر لے جواب میں بھی ہونا چاہیے تھا ہاضا محمد ال رسول اللہ لیکن بخاری مسلم اٹھا کر دیکھیں وہ مردہ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ وہ پانچ وہ بات کر رہے ہیں غائب کے سیگے ہوا. حاضر کسی کا نہیں ہے تو جواب یہ بتا رہا ہے کہ اس کی طرف اشارہ اور بماری میں ایک روایت جو ہے ایک ہزار تین سو سینتالیس اس پہ آگے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی فرشتہ لیتا ہے کہ وہ رجل محمد جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تیرا کیا کی جائے پھر بھی کسی کی تسلی نہ ہو تو مفتی احمد یاسا نہیں بھی سب جال میں لکھتے ہیں کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا کیتا ہے تو مردے کو پوچھنا چاہیے نا کہ کون سا مرد اگر سامنے نہ ہو تو پوچھے جی کہڑے دی گل کر رہے ہو کس بندے دی گل کر رہے ہو کس بندے کی بات کر رہے ہو تو مردہ تو کوئی نہیں پوچھتا کس بندے کی اس کا مطلب ہے وہ سامنے بندہ موجود ہوتا ہے تو یہ شارا دن نہیں ہو رہی ہوتی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری تو مفتی صاحب کو پتا نہیں کہ یہ حدیث کے ایک ترک نہیں ہے یہ عزیز مسند احمد میں بھی اس کے چار پانچ ترک ہیں صحیح ابن ابان میں بھی المست الحاقے میں بھی موجود ہیں صحیح صنعت کے ساتھ مسند احمد میں جلد چھ پر ایک سو چالیس تین سو باون اور تین سو ترپن کئی روایتیں موجود ہیں جس میں یہ رفاذ موجود ہیں کہ وہ مردہ پوچھتا ہے کہ آپ کس برد کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب کا سوال الوگ گیا نا وہ کہتے ہیں مردہ پوچھتا کیوں نہیں تو جی پوچھ لیا مردے نے کتنی عدیزوں کے تو مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں تو فرشتہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور دوسری روایت میں مسلط احمد کیا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے فیکم فیکم اس مرد کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے تم میں پیگمبر بنا کے بھیجا تو پھر وہ جواب دیتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا گناگار ہوتا ہے تو جواب ہی نہیں دے سکتا لہٰذا یہ مسئلہ بھی مفتی صاحب کا حل ہو گیا کہ مردہ پوچھتا کیوں نہیں مردے نے پوچھ لیا کہ کس مرت کی بات اور اس کانٹیکس میں اس سے بھی بڑی دلیل وہ جامعہ ترمزی کی حدیث ہے ایک حدیث دوسرے کی تفسیر کرتی ہے جس کو شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں صحیح کہتے ہیں امام ترمزی نے بھی صحیح کہا انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار ایک سو بیس کے قبر میں تین سوال ہوتے ہیں من ربو کا ماں دینوں کا من نبیوں کا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے اس پہ تو ما تکولف بھی ہے کہ آز و ہے ہی کوئی نہیں وہ مسئلہ ہی ختم اور یہ بالکل ٹون بھی ایک طرح کی ملتی ہے لہٰذا یہ حدیث بھی اس بات پر ثبوت ہے کہ مختلف انداز سے سوالات مختلف الفاظ کے ساتھ ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ بحث کرنے والے موجود ہوتے ہیں نا کسی کے ساتھ من نبیوں کا بات ہوگی کسی کے ساتھ یہ بات ہوگی کوئی سمجھ جائے گا ایمان والا تو سمجھ جائے گا کس کے بارے میں پوچھنے ہیں جو زیادہ کیڑے نکالنے والا ہوگا وہ کیا کس کے پوچھ رہے ہو تو اس کو پھر رشتے کیا بھی دیں گے یار اللہ بھری کا فی کن اللہ تو یہ دنیا میں جس میں معاملات مختلف ہوتے ہیں تو مختلف سوال جو میں نے اس کو سمجھا نا ہے وہ ہر قسم کے بیچ کرنے والے لوگ ہیں نا جو سیدھے سیدھے مسلمان ہوگا من نبی ہوگا اوکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھ لیں قبر میں تین سوال ہونے ہیں اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیکن ہمارے علماء نے جو کیتا بنایا اس کے تحت تو سوال دو اور بھی ہونے چاہیے تھے کہ تیرا مطلب اور سکا کون سی ہے کیونکہ دین اسلام تو کافی نہیں ہے اور ہونا چاہیے تھا آپ کس امام کی پیروی کرتے ہو یہ سارے بنائے ہوئے جو فیبریکیٹڈ امام ہیں ان اماموں کی ہم توہین نہیں کر رہے عیسائی علیہ السلام کی توہین نہیں ہے لیکن ان کے نام پر جو عیسائیوں نے ڈیونٹی کلیم کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کا کرسچینٹی کو کنڈیم کر رہے ہیں ان کے نام پر جو ان لوگوں نے یہ فرقے بنائے تو قبر میں یہ تو سوال نہیں ہونا تیرا امام کون ہے تو قبر میں پہنچ کر نبی علیہسلم امامت کے لیے کافی ہے ہماری تو دنیا میں بھی وہ ہمارے امام ہیں الحمد وہی امام آر ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں پر میں بات کو ذرا عام آدمی تک پہنچانے کے لیے ایک اور حدیث بیان کر دوں لیکن شرم آ رہی ہے روایت بیان کرتے ہوئے اس کا زل نکالتے ہوئے لیکن ظاہر ہے کہ موٹے دماغ کے بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کتاب الجرائز چیپٹر میں ایک عورت جو سیاہ حبشی عورت تھی وہ مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن دیکھا کہ مسجد میں وہ آئے نہیں ہے تو صحابہ سے پوچھا کہ وہ حبشی عورت کہاں گئی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہم نے تو آپ کے آرام میں خلل سے بچنے کے لیے اس کو سپنا دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی چلو مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے تو صحابہ نے بتایا کہ یہ قبر ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حفشیہ عورت کی قبر پر گئے حریث علیکم بالمؤمنین من الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر فرس فرمانے والے سیابا تو اس کو عام عورت سمجھ لیتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا یہ مقام تھا کہ مسجد کی صفائی کرنے والی عورت صحابہ نے بھی اس کو ایک حقیر سمجھا تھا افشی عورت صفائی کرنے والی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبریں قبر پر گئے قبر پر جا کے سناتا پڑا اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہیں کہ میرے صرف قبرستان آنے کی وجہ سے اللہ بیرا یہ قبریں جو کہ تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے سب قبروں کو نور سے بھر دیا اچھا وہ قبریں کن کی تھیں سیابا کی ظاہر ہے قابروں کی قبروں کو تو حضور زرخیت سے نور سے نہیں بھرا گیا کے لیے تو کچھ نہیں ہے تو اندازہ کریں کہ معاملہ کتنا نازک ہے یہاں لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القاض جنانی کے مرید ہو جو وہ کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے ہوں تو شیخ عبد القاض جنانی رحمۃ اللہ یہ کوئی بھی بزرگ سوائے اشرم وشرہ دست ہے کے کوئی شخص اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بھی جنت میں جانا ہے کہ نہیں ہم اس نے دن رکھتے ہیں لیکن کوئی گھنٹی کے ساتھ تو سیاب گرام کے بعد نہیں کسی کے بارے میں کہہ سکتا اللہ اب اس سے ایک رزلٹ یہ بھی نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ بہت ہو چکی ہے آپ نے ان کو کہا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں نے کہا قبر کی نشاندہی کرو پھر اس سے بھی آپ کو یہ کہ اندروں پتا تھی ویسے نہیں سن کہتے تو نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے ایسا جملہ تو ہونا ہی, ہی ہے حضور کوئی اٹھا کرنے والے نہیں تھے معذ اللہ تقرر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جگت کے ساتھ بات نہیں کرنے والے تھے محاذ اللہ تقرر اللہ باقی اخلاق کے برند ترین درجے پر پائے آپ کو نہیں پتا تھا اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی تو اور کہتے کہ میں تو اگلے دن ابھی اسی کی قبر سے ہو کر آئے ہوں اور تم نے مجھے بتایا بغیر اس کو دبنا دیا میں تو قبر میں اس کو دیکھا ہے اس نے مجھے دیکھا اور اس نے میرے نبی ہونے کی گواہی دی ہے اگر یہ عقیدہ ہو کے قبر میں جاتے ہیں تو یہ میں نے ریزلٹ نکالنا تھا آغر ناظر کے حوالے سے لیکن یہ مجھے شرم آتی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس شرم کے لہر سے نیچے گزر چکے ہیں تو یہ بات سمجھانے کے لیے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ اس چیز سے شرم نہیں کرتا کہ مکھی اور مچھر کی مثال بیان کرے کافر کہتے تھے اسے بڑی کتاب میں مچھر اور مکھی کا کیا کام ہے چھوٹی عیز اللہ نے فرمایا کہ بات سمجھانا مقصد ہے کوئی علمی جاڑھنا مقصد نہیں ہے تو میں بھی اللہ کی اسی سنت پر عمل کر رہا ہوں کہ بات سمجھانا مقصد ہے چاہے مثال کوئی بھی دینی پڑتی ہے ہاں جی آخری آد کھول لیجیے اب یہ ہے وہ آد جس پہ بات کنکلوڈ ہونی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مستف علیہ حدیث آخیں کھولنے جناب اور پریشان ہو جائیں یہ آیت سن کر اور یہ حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار تین سو انچاس صحیح مسلم میں سات ہزار دو سو ایک اور بخاری اور مسلم میں کم از کم آٹھ آٹھ ترک اس کے موجود ہیں آٹھ آٹھ ترک حوزے والے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے حوضے کوسر پر قیامت والے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کچھ میرے جاننے والے لوگوں کو دوزک کی طرف رشتے گھسیٹ رہے ہوں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں تو مجھے بتایا جائے گا میرے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے بتایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھیر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں فرماتے ہیں میں کہوں گا سخ سخن غیر آبادی سخن لمن بدر آبادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا بولے تعالی اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے راوی کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں وہ صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے مسلمان کثاب کے ساتھ مل گئے منکرین زکات کتنے قبائل مرتد ہو گئے اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا سنبید جامع سرمزی جی ال نے ماجا کی صحیح حدیث ہے علی کمبسنتی و سنت الخلفاء راشدین المردی جی. وہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ میری وفات کے بعد اتنے اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے تو ہم الحمدللہ للہ راشدین راجدین کے تمام کے تمام کتاب چاہے وہ سیدنا علی کے ہوں یا سعید البکر کے ہوں یا سیدنا عمر کے ہوں یا سیدنا عثمان کے ان تمام معاملات میں ہم فلفہ راشدین کو حق پر مانتے ہیں الحمدللہ تو یہ قبائل مرتب ہو گئے تھے حیربات ہے زور کو دیکھا تھا ایمان کی حالت میں لیکن بعد میں ایمان پر قائم نہیں رہے بولے بابو بلّہ تعالیٰ بڑا نازک معاملہ ہے اس پہ میں, میں نے بڑی خطرناک گفتگو بھی کی ہے مصنف نمبر چونتیس کے نام سے منافقت کی تعریف اس کی اقسام اور اس کی مثالیں اور اس میں میں نے بتایا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ڈرتے تھے کہ ہماری ایمان پر موت ہو ڈرتے تھے اللہ سے دعائیں کرتے تھے تو ایک روایت جس کا میں نے حوالہ دیا بخاری اور مسلم کا انٹرنیشنل نمبر یہ عزیز آگے بھی چلتی ہے اچھابی اچھابی جو یہ اکثر ہمارے لوگ دوسرے متن مطلب فکر کے بھائیوں پر لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدتی ہے اس میں طویل خاص میں تو صحابہ کے بارے میں ہے جو بعد میں مرتد ہوئے اصحابی اصحابی آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا میں نے حوالہ پڑا بخاری تین ہزار تین سوچا مسلم سات ہزار دو سو ایک کہ میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے المائدہ کا آخری رقوع ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے ایران برات کر گے تو حضور کہتے ہیں میں بھی ایران برات کر دوں گا میں اس وقت وہی کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الماعدہ آیت نمبر ایک سو کے ریفرنس پہ آخری آیت نمبر بارہ اور امام بخاری نے اس آیت کو ہیڈنگ بنایا کتاب و تفصیل چیپٹر میں بن تو علیہ شہیدم ماں تو فیم اہ جب تک میں اپنے ان صحابہ میں موجود تھا ان پر گواہ تھا ان پر گواہ تھا یا حاضر ناظر اس وقت تو سامنے موجود تھے فلم تب لیکن جب نے مجھے پورا کیا اٹھا لیا کم تھا انتر رتیبہ علیہ اس وقت تو ہی ان پر گواہ تھا انت کل شعین شہید اور ہر چیز پر گواہ حاضر یہ بجائے عالم و نازر تو ہی ہے یہ شہید یہاں پر آپ شہید لغت کے معنوں میں آیا ہے اصطلاح کے معنوں میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے یہ وہ ہے وہ جو وہ شہید ہے وہ تو امت بھی ہے شہید شہادت الند تو جب نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اور اگلی آئے پھر چلتی ہے اللہ آپ یہ تیرے بندے ہیں چاہے ان کو اذاب دے چاہے ان کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے Brahmir... گا آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو سچا عقیدہ نفع دے گا بخش ششش کوئی نہیں ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر عقائد کھڑے اس حدیث کے ساتھ بخاری اور مسلم میں مشہور تابعی جو یہ حدیث روایت کرتے تھے عبداللہ بن ابھی ملئیکا رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے اور وہی ہماری آخر میں دعا ہے اسی حدیث بخاری اور مسلم میں یہ دیکھیں کیسی کرامت ہوئی ہے یہ آخر میں دعا بھی ہوئی آ رہی ہے بخاری اور مسلم کی یہی اصابی ہابی والی عزیز کے اینڈ پہ دعا ہے عبداللہ ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھرے آمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب رمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین